بسم اللہ الرحمن بس الرحمۃ اللہ علیہ و علی محمد, و محمد و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صوین الروشہ واٹسپ گروپس اور باقی تمام واٹس ایپ گروپ برادران کو اور باقی شامل خورہ صاحب سے موسم باقی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس سایہ کتاب دعوت صحیح الحمد الواشہ میں سے چل رہا ہے اس میں آج درس نمبر سولہ ہے اور الحمدللہ وضو کے دوران جو کچھ دعائیں پڑھی جاتی تھیں وہ آپ لوگ مبارک خانوں تک پہنچ گئی کہ وضو میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں آپ کو بتائیں یہ دعائیں قیامت سے مربوط ہیں قیامت کے ہم ہمارا سے مربوط ہیں لہٰذا وضو کرتے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھنے کی عادت کریں اور وضو کے دوران غیر ضروری فضول باتوں میں مصروف نہ ہو جائیں کیونکہ آپ جن دعاؤں کو پڑھنے میں مصروف یہ دعائیں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور ان دعاؤں میں ہر ایک کے قبول ہونے سے کل قیمت میں انتہائی مشکل مراحل آپ کے حل ہو جائیں گے ہاں جی اور میدان قیامت میں جو ہے آپ کو بعض طریقے سے اس میدان میں آپ حاضر ہوں گے اور بعض طرقے سے اس میدان سے پورے سرات سے گزر کر جنت الفوت جنت المعا میں آپ کو ہاں جی پہنچیں گے اور محمد عالم محمد کی شہاد نصیب ہوں گے تمام فوجات حاصل ہوگا تو عجائن گرامی بارہ وضو کے جو ہے احکامات طرح دفعہ تقرر کر دوں گا آپ لوگوں کو کہ چونکہ یہ وضوی دعائیں جو ہے وہ تو ختم ہو گئیں تو وضو کے اندر جو ہے کل سات واجبات ہیں ہاں جی آپ لوگوں کو شروع میں بتائے واجب وہ اعمال ہے ان کے نہ کرنے سے آپ کے وہ عمل ناقص رہ جاتی ہے وہ عمل باطل ہو جاتی ہے ہم نے چھوڑ دیا تو وضو کے اندر ہے وضو کے اندر جم لیا تو آپ نے عمدن چھوڑ دیں تو بھی آپ کے عمل باطل ہے صاحب چھوڑ دیں تو بھی باطل ہے واجبات حضور وہ چیزیں ان کا ہر سلند میں پورا کرنا ضروری ہے تو ان میں سے پہلا جو ہے نیت تھا کہ اتوضول رف الحدث وسی بات ہی وجو بھی اللہ میں وضو کرتا ہوں حدث سے ناپاکی کو دور کرنے کے لیے نماز پڑھنے کو اپنے لیے جائز بنانے کے لیے واجب ہونے کی بنا پر قرب ترین اللہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیت کے ان الفاظ ان کی معنی مفہوم کو ذہن میں اور دل میں تصور کرنا وضو کرنے سے دل میں سوچ، سوچیں تو نیت ادا ہو جاتی لیکن ان کے زبان پر جاری کرنا یہ بہتر صورت ہے فکرمائے و شواب کے ساتھ یعنی زیادہ بہتر ہے یقیناً زیادہ باعث حاجر ہے ثواب ہے اور کامل ہے یہ پہلا نیا تھے دوسرا نیا دوسرا, نیتے دوسرا وہ پہلا واجب دوسرا واجب جو ہے منہ کا دوہنا یعنی آپ کے پورا چہرے کے اردو تو پیشانی کے بال اڑنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک طول میں آرز میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یعنی بھو چینا ہس نبو تاپو یہ پورا چہرہ جسے کہا جاتا ہے اس کو صحیح طریقے سے پانی پہنچا کے ایک دفعہ دوہنا واجب ہے اردو میں اور پھر جو ہے ایک دفعہ ہے دوسری دفعہ دوہنا سنت ہے ہاں جی تو یہ وزر کے واجبات میں سے دوسرا واجب جو ہے آپ کے بزرگ چہرے کو ایک دفعہ صحیح پانی پہنچا کے چہرے کے جو حدود ہیں آپ کو بتایا سر سے پیشانی کے بال اونے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اس حدود کو ایک دفعہ صحیح طریقے سے دھونا پانی پہنچا کے یہ دوسرا واجب ہے ہاں جی اور تیسرا واجب جو ہے ہاتھوں کا دھونا ہاتھوں کا دہنا جو ہے پہلے ہاتھوں کا دہنا واجب ہے دونوں ہاتھوں کو جو ہے جب آپ دہنے لیں گے ہمارے فیکے کی روشنی میں آپ کی مرضی ہے جو ہے انگلیوں کے سرے سے کوہنیوں کی طرف دھو لیں کوہنی کو شامل کر کے یا اوپر کوہنی پر پانی ڈال کر انگلیوں کے سروں کی طرف پانی لے کے آئیں اور دہ دونوں سوتوں میں کوہنیاں جو ہے دوہنے میں داخل ہونا ضروری ہے کوہنیاں ٹمو پرانج ٹمو بسانگ دوہنے میں داخل ہونا ضروری ہے تو یہ پورا ہاتھ کا مجموعہ ہے جب آپ اوپر سے دھولیں گے کچھ لوگ کلائی تک ہاتھ کو لاکر چھوڑ دیتے ہیں جب آپ ہاتھوں کو اوپر سے نیچے پانی ڈالیں گے تو کونیوں سے لے کر ہاتھوں کے سروں تک کو وضو کرتے ہوئے دہنا ضروری ہے یہ کہ کلائی تک آپ نے پہلے وضو کے شروع میں سنت طور پر دہیا تھا وہ کافی ہے وہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے جب آپ واجبی حکم کے پورا